اسیران بدر بحمد اللہ فتح مبین پر لڑائی کا خاتمہ ہوا قریش کے ستر آدمی قتل اور ستر گرفتار اور اسیر ہوئے مقتولین کی لاشوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا مگر امیہ بن خل کی لاش اس قدر پھول گئی تھی کہ جب ذرہ نکالنے کا ارادہ کیا تو اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس لیے وہیں مٹی میں دبا دی گئی جب اطبہ بن ربیعہ کی لاش کنویں میں ڈالی جانے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اتباء کے بیٹے ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر حزن اور ملال کے آثار ہیں آپ نے فرمایا اے ابو حضیفہ کیا باپ کی اس حالت کو دیکھ کر تیرے دل میں کچھ خیال گزرا ہے ابو حضیفہ نے عرض کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم کوئی خیال نہیں صرف اتنی بات ہے کہ میرا باپ صاحب رائے اور حلیم اور بردوار اور صاحب فضل تھا اس لیے امید تھی کہ یہ فہم و فراست اسلام کی طرف رہنمائی کرے گی لیکن جب اس کو کفر پر مرتے دیکھا تو رنج ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو خضیفہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے خیر فرمائی مختولین بدر کی لاشوں کا کنویں میں ڈالوانا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہے کہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوبیس سرداران قریش کی لاشوں کے متعلق ایک نہایت خبیث ناپاک اور گندہ کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا کنویں میں جو ڈالے گئے وہ سردار کفار تھے اور باقی مقتولین کسی اور جگہ ڈلوا دیے گئے اور آپ کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جب آپ کسی قوم پر غلبہ اور فتح پاتے تو تین شب وہاں قیام فرماتے اسی عادت کے مطابق جب تیسرا روز ہوا تو آپ نے سواری پر زین کسنے کا حکم دیا حسب الحکم پھر آپ چلے اور صحابہ آپ کے پیچھے چلتے تھے صحابہ کو یہ خیال تھا کہ شاید کسی ضرورت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں یہاں تک کہ آپ اس کنویں کے کنارے پر جا کھڑے ہوئے اور نام بنام فلاں ابن فلان کہہ کر آواز دی اور یا اتبا یا شیبہ یا امیہ اور یا ابا جہل اس طرح نام لے کر پکارا اور یہ فرمایا تم کو یہ اچھا نامعلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تحقیق جس چیز کا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہم نے اس کو حق پایا کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو حق پایا ایک گڑے والوں تم اپنے نبی کے حق میں بہت بڑا قبیلہ تھے تم نے مجھ کو جھٹلایا اور لوگوں نے میری تصدیق کی تم نے مجھ کو نکالا اور لوگوں نے ٹھکانہ دیا تم نے مجھ سے قطال کیا اور لوگوں نے میری مدد کی امین کو تم نے خائن بتلایا اور صادق کو قادب کہا اللہ تم کو بری جزا دے بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ بے جان لاشوں سے کلام فرماتے ہیں آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میرے کلام کو تم ان سے زیادہ نہیں سنتے مگر وہ جواب نہیں دے سکتے فتح کی بشارت کے لیے مدینہ منورہ قاصد روانہ کرنا بعد ازا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتح مبین کی بشارت اور خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ منورہ قاصد روانہ فرمائے اہل عالیہ کی طرف عبداللہ بن رواحہ کو اور اہل سافلہ کی طرف زید بن ہارثہ کو روانہ فرمایا اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ یہ بشارت اس وقت ہمارے کانوں میں پہنچی جس وقت کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو مٹی دے رہے تھے ان کی تیمار داری کے لیے حضور پرنور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مدینہ چھوڑ آئے تھے اسی وجہ سے حضرت عثمان بدر میں شریک نہ ہو سکے مگر چونکہ یہ تخلف فضول پرنور کے حکم سے تھا اس لیے حضرت عثمان حکم بدر میں شمار کیے گئے میں نے دیکھا کہ زید بن حارثہ کو لوگ گھیرے ہوئے ہیں اور زید مسلح پر کھڑے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں مارا گیا اتبہ بن ربیعہ شاہبہ بن ربیعہ ابو جہل بن ہشام ضمع بن اسود البختری بن ہشام امیہ بن خلف اور نبیح اور منبح پسران حجاج میں نے کہا اے باپ کیا یہ خبر سچ ہے زید نے کہا ہاں خدا کی قسم بالکل حق ہے زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ کو مدینہ منورہ روانہ فرمانے کے بعد آپ روانہ ہوئے اور اسیران بدر کا قافلہ آپ کے ہمراہ تھا مال غنیمت عبداللہ ابن کعب انصاری کے سپرد فرمایا جب آپ مقام روحہ میں پہنچے تو آپ کو کچھ مسلمان ملے جنہوں نے آپ کو اور آپ کے اصحاب کو اس فتح مبین کی مبارکباد دی اس پر سلما بن سلامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کس کہ چیز کی مبارکباد دیتے ہو خدا کی قسم بڑھیوں سے پالا پڑا رسی میں بندے ہوئے اونٹوں کی طرح ان کو ذبح کر کے ڈال دیا یعنی ہم نے کوئی بڑا کام ہی نہیں کیا جس پر ہم مبارکباد کے مستحق ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سن کر مسکرائے اور یہ فرمایا یہی تو مکہ کے سادات اور اشراف تھے مال غنیمت کی تقسیم فتح کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں تین روز قیام فرمایا تین روز قیام کے بعد مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہوئے اور مال غنیمت اب ابن کعب کے سپرد فرمایا اور مقام سفرہ میں پہنچ کر مال غنیمت کو تقسیم فرمایا ہنوز مال غنیمت کی تقسیم کی نوبت نہیں آئی تھی کہ اصاب بدر مالِ غنیمت کے تقسیم میں مختلف رائے ہو گئے جوان یہ کہتے تھے کہ مال غنیمت ہمارا حق ہے کہ ہم نے کافروں کو قتل کیا بوڑھے چوکے جھنڈوں کے نیچے رہے اور قتل و قتال میں زیادہ حصہ نہیں لیا وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کو بھی مال غنیمت میں شریک کیا جائے اس لیے کہ جو کچھ فتح ہوا وہ ہماری ہی پشت پناہی سے فتح ہوا اگر خدا نخواستہ تم کو شکست ہوتی تو ہماری ہی پناہ لیتے اور ایک جماعت کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہی تھی وہ اپنے کو اس مال کا مستحق سمجھتی تھی اس پر یہ آیت ناصل ہوئی انسال انسال <والوسول> <سؤال> آپ سے مال غنیمت کا حکم پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ مالِ غنیمت اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے یعنی مال غنیمت کے مالک حق تعالی اور رسول اللہ اللہ کے نائب ہیں جس طرح مناسب سمجھیں تقسیم کر دیں مقام سفرہ میں پہنچ کر آپ نے یہ تمام مال مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دیا علاوہ عظیم مالِ غنیمت میں سے ان آٹھ آدمیوں کو بھی حصہ دیا کہ جو آپ کے حکم سے یا اجازت سے بدر میں حاضر نہیں ہوئے تھے نمبر ایک عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کی وجہ سے مدینہ میں چھوڑ گئے تھے نمبر دو طلحہ بن عبید اللہ سعید بن زید ان دونوں صاحبوں کو مدینہ سے ابو سفیان کے قافلے کی خبر لینے کے لیے روانہ کیا تھا نمبر چار ابو الوابا ان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہی میں بغرض انتظام چھوڑ گئے تھے نمبر پانچ آسم بن عادی ان کو عالیہ میں چھوڑ گئے تھے نمبر چھ حارث بن حاطب ان کو کسی وجہ سے بنی عمر بن عوف کی طرف واپس لوٹا دیا تھا نمبر سات حارث بن سما نمبر آٹھ قواد بن جبیر رضی اللہ عنہم یہ اصحاب اگرچہ مارکہ بدر میں شریک نہیں ہوئے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدر کی غنیمت میں سے حصہ دیا اور بدریین میں شامل فرمایا واللہ عالم اور اسی مقام سفرہ میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں میں سے نظر بن حارث کے قتل کا حکم دیا اور سفرہ سے چل کر جب مقام ارقش ذبیہ میں پہنچے تو اقبا بن ابی معید کے قتل کا حکم دیا اور اسی جگہ اس کی گردن ماری گئی نظر بن حارث کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اور اقبا بن ابی معید کو عاصم ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے قتل کیا اور باقی قیدیوں کو لے کر حضور مدینہ منورہ روانہ ہوئے اسیران بدر کی مسلمانوں میں تقسیم اور ان کے ساتھ سلوک اور احسان کا حکم مدینہ منورہ پہنچ کر قیدیوں کو صحابہ میں تقسیم فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا استع بالاسورا خیرن یعنی قیدیوں کے ساتھ بھلائی اور سلوک کرو چنانچہ صحابہ کا یہ حال تھا کہ جن کے پاس قیدی تھے وہ اول کھانا قیدیوں کو کھلاتے اور بعد میں خود کھاتے اور اگر نہ بچتا تو خود کھجور پر اکتفا کرتے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے عینی بھائی ابو عزیز بن عمیر بھی قیدیوں میں تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں انصار کے جس گھر میں تھا ان کا یہ حال تھا کہ صبح و شام جو تھوڑی بہت روٹی پتی وہ تو مجھ کو کھلا دیتے اور خود کھجور کھاتے میں شرماتا اور ہر چند اصرار کرتا کہ روٹی آپ کھائیں لیکن نہ مانتے اور یہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قیدیوں کے ساتھ سلوک کا حکم دیا ہے اسیران بدر کی بابت مشورہ مدینہ منورہ پہنچ جانے کے چند روز بعد آپ نے صحابہ سے اسیران بدر کے بارے میں مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ صلاط و تسلیم نے اسیران بدر کے بارے میں صحابہ سے مشورہ طلب کیا کہ اس بارے میں رائے دیں اور ابتداء از خود یہ ارشاد فرمایا ان اللہ ام کن من یعنی تحقیق اللہ نے تم کو ان پر قدرت دی ہے حضرت عمر نے عز کیا یا رسول اللہ مناسب یہ ہے کہ سب کی گردن اڑا دی جائے رحمت عالم رافتِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند نہ فرمایا اور دوبارہ یہ ارشاد فرمایا یا ایو الناس ان اللہ قد ام کنکم و ان نَََ اخوان کم <بِالْأَمْسِ> یعنی اے لوگوں تحقیق اللہ نے تم کو ان پر قدرت دی ہے اور کل یہ تمہارے بھائی تھے حضرت عمر نے پھر وہی عرض کیا آپ نے پھر وہی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تم کو ان پر قدرت دی ہے اور کل یہ تمہارے بھائی تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ یہ لوگ فدیہ لے کر چھوڑ دیے جائیں صحیح مسلم میں ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ ہر شخص اپنے عزیز کو قتل کرے علی کو حکم دیں کہ وہ اپنے بھائی عقیل کی گردن ماریں اور مجھ کو اجازت دیں کہ میں اپنے فلاں عزیز کی گردن ماروں اس لیے کہ یہ لوگ کفر کے پیشوا اور سردار ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یا رسول اللہ یہ لوگ آپ ہی کی قوم کے ہیں میری رائے میں ان کو فدیہ لے کر آزاد فرما دیں عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی ہدایت دے اور پھر یہی لوگ کافروں کے مقابلے میں ہمارے معین اور مددگار ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو پسند فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر کی رائے سن کر یہ ارشاد فرمایا اے عمر تیری شان حضرت نوح اور حضرت موسا علیہ السلام کسی ہے جنہوں نے اپنی اپنی قوم کے حق میں یہ دعا کی نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی رب لا تذر علی الارض من انت ولا إلا كفاراً یعنی اے پروردگار مت چھوڑ زمین پر کافروں میں کسی بسنے والے کو تو اگر ان کو چھوڑ دے گا تو یہ لوگ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور نہیں جانیں گے مگر بدکار اور کفر کرنے والے کو اور موسا علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی رب نطمس على على فلا حتى العذاب یعنی اے ہمارے پروردگار مٹا دے ان کے مالوں کو اور مہر کر دے ان کے دلوں پر کہ نہ ایمان لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھیں اور ایب بکر تیری شان حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی ہے جنہوں نے یہ دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحیم بس جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے وابستہ ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو آپ بڑے کثیر المغفرت اور کثیر الرحمت ہیں اور اس کو ایمان کی توفیق دے سکتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن یہ فرمائیں گے اِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں آپ ان کے مالک ہیں اور اگر آپ ان کی مغفرت فرمائیں تو آپ بڑے غالب اور حکمت والے ہیں جس مجرم کو چاہیں معاف کریں اور آپ کی معافی حکمت سے خالی نہیں ہو سکتی آپ کی شان رحمت للعالمین نے ابو بکر کی رائے کو پسند کیا اور قیدیوں کو فدیہ دے کر چھوڑ دینے کا حکم دیا فدیہ لینے پر اتاب الہی کا نظول الحاصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی رائے کو پسند فرمایا اور دیگر اکابر صحابہ کی فدیہ لینے کی رائے اس لیے لی تھی کہ شاید یہی لوگ آئندہ چل کر مسلمان ہو جائیں اور اسلام کے معین و مددگار بنیں اور فدیہ سے فی الحال جو مال حاصل ہو وہ جہاد میں مدد دے اور دینی کاموں میں اس سے سہارا لگے اور ممکن ہے کہ فدیے کا مشورہ دینے والوں میں کچھ افراد ایسے بھی ہوں کہ جن کا زیادہ مقصود حصول مال و منال ہو جس کا منشا حب دنیا ہے اگرچہ وہ دنیا حلال ہی ہو یعنی مال غنیمت اس پر بارگاہ خداوندی سے احتاب ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی ما تريدون عرم الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم کسی نبی کے یہ لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی آئیں یہاں تک کہ ان کو قتل کرے اور زمین میں خوب ان کا خون بہائے تم دنیا کا مال و منال چاہتے ہو اور اللہ آخرت کی مصلحت چاہتا ہے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے اگر اللہ کا نوشتہ مقدر نہ ہو چکا ہوتا تو اس چیز کے بارے میں جو تم نے لی ہے ضرور تم کو بڑا عذاب پہنچتا اس خطاب سراپا اعتاب کے اصل مخاطب وہی لوگ ہیں جنہوں نے زیادہ تر مالی فائدہ اور دنیاوی مصلیحت کو پیش نظر رکھ کر فدیے کا مشورہ دیا تھا جیسا کہ تریدون ارزت دنیا سے مترشح ہوتا ہے باقی جن حضرات نے محض دینی اور اخروی مسالح کی بنا پر فدیے کا مشورہ دیا تھا وہ فی الحقیقت اس اتاب میں داخل نہیں اور حضور پرنور نے محض سلا رحمی اور رحم دلی کی بنا پر فدیے کی رائے کو پسند کیا تھا اور تاکہ دوسروں کو مالی فائدہ پہنچ جائے اور دوسروں کو مالی نفع پہنچانے کا تصور جو و کرم ہے اور غائط درجہ محمود ہے اور اپنے لیے مالی فائدے کو ملحوظ رکھنا یہ ناپسندیدہ ہے آیت میں اتاب ان لوگوں پر ہے جن کی زیادہ نظر مالی فائدے پر تھی نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام اور صدیق اکبر اعتاب ربانی سن کر رو پڑے حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے رونے کا سبب دریافت کیا آپ نے فرمایا تیرے ساتھیوں پر فدیہ لینے کی وجہ سے منجان اللہ جو عذاب پیش کیا گیا اس کی وجہ سے روتا ہوں میرے سامنے ان کا عذاب اس درخت کے قریب پیش کیا گیا فائدہ عذاب فقط دکھلا دیا گیا اتارا نہیں گیا مقصود فقط تمبی تھی بعدساں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اس وقت عذاب آتا تو سوائے عمر کے کوئی نہ بچتا اور ایک روایت میں ہے کہ اور سوائے سعد ابن ماض کے چونکہ سعد ابن ماض کی بھی یہی رائے تھی کہ قتل کیے جائیں اس لیے حضرت عمر کے ساتھ ان کو مستثنا کیا گیا عبداللہ بن رواحا اگرچہ فدیے کے مخالف تھے مگر ان کا خیال یہ تھا کہ ان سب کو آگ میں جلا دیا جائے جس کو شریعت پسند نہیں کرتی اس لئے عبداللہ بن رواحہ کا ذکر نہیں کیا گیا چونکہ اس غزوے سے احقاق حق اور ابطال باطل اور کافروں کی جڑ کاٹنی مقصود تھی کما قال تعالی وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُفِقَّ الْحَقَّ بِكَلْنَاتِهِ وَيَقْطَ عَدَابِ الْكَافِرِينَ مجرو اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ حق کو اپنے وعدوں سے ثابت کرے اور کافروں کی بےخنی کرے تاکہ اعلانیہ طور پر حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے اگرچہ مجرمین کو ناگوار ہو اسلام تو فقط مجرمین کے قتل کا حکم دیتا ہے لیکن جن حکومتوں کو تہذیب اور تمدن کا دعویٰ ہے وہ اپنا دبدبہ قائم کرنے کے خیال میں مجرم اور غیر مجرم کا کوئی فرق نہیں کرتی بلا کسی استثنا کے قتل عام کا حکم دے ڈالتی ہیں جس میں بے قصور عورتیں اور بچے سبھی شامل ہوتے ہیں اور اس مہذب لشکر سے جو حیاسوز افعال ظہور میں آتے ہیں وہ دنیا سے مخفی نہیں مشین گنوں اور توپوں اور ہوائی جہازوں سے بمباری کر کے نہایت بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ تمام شہر کو چند منٹ میں نظر آتش کر دیا جاتا ہے بحمد اللہ اسلام اس قسابت اور بے رحمی اور سنگ دلی سے پاک اور منزہ ہے اسلام نے جہاد میں جاتے وقت اپنے پیرووں کو بچوں عورتوں بوڑھوں راہبوں کے قتل کی سختی سے ممانعت کی ہے مقدار فدیہ فدیہ کی مقدار اعلیٰ حسب الحیثیت ایک ہزار درہم سے چار ہزار درہم تک تھی اور جو لوگ نادار تھے اور فدیہ نہیں ادا کر سکتے تھے وہ بلا کسی معاوضہ اور فدیہ کے آزاد کر دیے گئے اور جو لوگ ان میں سے لکھنا جانتے تھے ان سے یہ شرط ٹھیری کہ دس دس بچوں کو لکھنا سکھا دیں اور آزاد ہو جائیں یہی ان کا فدیہ ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اسی طرح لکھنا سیکھا اسیرا نے بدر میں ابو عزیٰ عمر بن عبداللہ بن عثمان میں بھی فدیے کی استطاعت نہ تھی اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نادار اور حیال دار ہوں مجھ پر احسان فرمائیے آپ نے احسان فرمایا اور بلا فدیہ لیے رہا کر دیا مگر یہ شرط فرمائی کہ ہمارے مقابلے میں کسی کی مدد نہ کرنا ابو حضیٰ نے اس شرط کو منظور کیا اور آپ کی شان میں کچھ مدھی یا اشعار بھی کہے لیکن اسلام نہیں لائے جنگ عہد میں بحالت قبر قتل ہوئے اور اسی طرح مطلب بن حنتب اور سیفی ابن ابی رفا بلا فدیہ رہا کیے گئے جس وقت مکہ میں قریش کی حضیمت اور شکست کی خبر پہنچی تو تمام شہر میں کا پڑ گیا سب سے پہلے مکہ میں ایسمان خزائی پہنچا لوگوں نے کہا بتلاؤ کیا خبر ہے کہا مارا گیا اطبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ ابو الحکم ابن اشام ابو جہل امیہ بن خلف زمعہ بن اسود نبیح اور منبہ پسران حجاج اور فلا فلاں سرداران قریش صفوان بن امیہ اس وقت حتیم میں بیٹھا ہوا تھا سن کر یہ کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا شاید یہ شخص دیوانہ ہو گیا ہے بطور امتحان ذرا اس سے دریافت تو کرو کہ صفوان بن امیہ کہاں ہے ایسمان نے کہا یہی تو صفان بن عمیہ ہے جو حتیم میں بیٹھا ہوا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے باپ اور بھائی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو رافع نے بیان کیا کہ عباس کے گھرانے میں اسلام داخل ہو چکا تھا لیکن ہم لوگ اپنے اسلام کو چھپاتے تھے جب قریش جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو ہم خبروں کے منتظر رہتے تھے سامان خزائی نے آ کر جب قریش کی شکست کی خبر سنائی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کو سن کر اپنے دل میں بے حد خوش ہوئے میں اس وقت زمزم کے سائبان کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور میری سوجا ام فضل بھی وہیں تھی اتنے میں ابو لہب بھی آ گیا لوگوں نے ابو سفیان بن حارث کو سامنے سے آتے دیکھ کر ابو لہب سے کہا یہ ابو سفیان ہیں بدر سے واپس آئے ہیں ابو لہب نے ابو سفیان کو بلا کر اپنے پاس بٹھلایا اور بدر کا حال دریافت کیا ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم کوئی خبر نہیں مگر یہ کہ ایک قوم سے ہم مقابل ہوئے اور اپنے مونڈھے ان کے حوالے کیے جس طرح چاہتے تھے وہ ہم میں ہتھیار چلاتے تھے اور جس طرح چاہتے تھے قید کرتے تھے اور اسی وجہ سے میں لوگوں کو ملامت نہیں کرتا خدا کی قسم سفید مرد اب گھوڑوں پر سوار آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہمارے مقابل تھے خدا کی قسم وہ کسی چیز کو باقی نہیں چھوڑتے تھے اور کوئی چیز ان کے سامنے نہیں ٹھہرتی تھی ابو رافع کہتے ہیں میں نے کہا خدا کی قسم یہی فرشتے تھے یہ سنتے ہی ابو لہب اس قدر مشتعل ہوا کہ زور سے میرے ایک تمانچہ رسید کیا اور اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور مارنے کے لیے میرے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور میں کمزور بدن کا تھا ام میں فضل اٹھیں اور ایک ستون اٹھا کر ابو لہب کے سر پر اس زور سے مارا کہ سر زخمی ہو گیا اور یہ کہا کہ اس کا آقا عباس موجود نہ تھا اس لیے تو نے اس کو کمزور سمجھا ابو لہب پر ایک ہفتہ نہ گزرا کہ ایک تعاون پھوڑے میں مبتلا ہوا اور مر گیا لاش اس قدر متافن ہو گئی تھی کہ کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا تھا تین دن کے بعد بیٹوں نے محض آر کے خیال سے ایک گڑھا کھدوا کر لاٹھیوں سے لاش کو دبوا دیا قریش کو جب اپنے خیش اور اقارب کے قتل کا حال معلوم ہوا تو نوحہ و زاری شروع ہو گئی ایک ماہ تک اسی طرح و زاری کرتے رہے بعد ازاں یہ منادی کرا دی گئی کہ کوئی شخص و زاری نہ کرے محمد اور اس کے ساتھیوں کو جب یہ خبر پہنچے گی تو بہت خوش ہوں گے اور نہ کوئی اپنے قیدیوں کا فدیہ دے کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فدیے کی مقدار نہ بڑھا دیں لیکن باوجود اس اعلان اور منادی کے مطلب بن ابی وداع چار ہزار درم لے کر قریش سے پوشیدہ شب کو مدینہ روانہ ہوا مدینہ پہنچ کر اپنے باپ ابو وداع کا فدیہ ادا کیا اور باپ کو چھڑا کر مکہ لے آیا اس کے بعد سلسلہ پڑ گیا اور لوگوں نے اپنے اپنے قیدیوں کو فدیہ بھیج بھیج کر چھڑانا شروع کر دیا انہیں قیدیوں میں سہیل ابن عمر بھی تھے جو نہایت زیرک اور فصیح اللسان تھے مجموعوں میں آپ کی مذمت کیا کرتے تھے حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دیجئے کہ سہیل کے نیچے کے دو دانت اکھاڑ ڈالوں تاکہ اس قابل ہی نہ رہے کہ کسی موقع پر آپ کے خلاف زبان ہلا سکے نبی کریم علیہ صلاط و تسلیم نے ارشاد فرمایا ان کو چھوڑ دو عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان سے کوئی خوشی دکھلا دے چنانچہ صلح حدیبیہ انہی کی سعی سے ہوئی جس کو اللہ نے فتح مبین فرمایا اور فتح مکہ میں مشرف بہ اسلام ہوئے انہی قیدیوں میں ابو سفیان بن حرب کا بیٹا عمر بھی تھا جب ابو سفیان سے کہا گیا کہ اپنے بیٹے عمر کو فدیہ دے کر چھوڑا لو تو ابو سفیان نے یہ جواب دیا کہ ایسے ممکن ہے کہ میرا آدمی بھی مارا جائے اور فدیہ بھی دوں میرا ایک بیٹا حنزلہ تو قتل ہو گیا اور دوسرے امر کا فدیہ دوں جب تک چاہیں قید رکھیں اسی اسنا میں سعد بن نعمان انصاری مدینے سے مکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ابو سفیان نے ان کو اپنے بیٹے کے معاوضے میں پکڑ لیا انصار کی درخواست پر آپ نے امر بن ابی سفیان کو دے کر سعد کو چھڑا لیا انہی قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد العاص بن ربی بھی تھے آ حضرت کی صاحبزادی حضرت زینب جو حضرت خدیجت القبرا کے بطن سے تھیں آپ کی زوجیت میں تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ابوالعص کی خالہ تھیں ان کو بمنزلہ اولاد کے سمجھتی تھیں خود حضرت خدیجہ نے آپ سے کہہ کر بیشت سے قبل زینب کا عقد ابو ابوالاص سے کیا تھا ابوالعص مالدار اور امانت دار اور بڑے تاجر تھے بیشت کے بعد حضرت خدیجہ اور آپ کی کل صاحبزادیاں ایمان لائیں مگر ابوالاس شرک پر قائم رہے قریش نے ابوالاس پر بہت زور دیا کہ لہب کے بیٹوں کی طرح تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو جہاں چاہو گے وہاں تمہارا نکاح کر دیں گے لیکن ابولاس نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ زینب جیسی شریف عورت کے مقابلے میں دنیا کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا جب قریش جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو ابوالاس بھی ان کے ہمراہ تھے من جملہ اور لوگوں کے آپ بھی گرفتار ہوئے اہل مکہ نے جب اپنے اپنے قیدیوں کا فدیہ روانہ کیا تو حضرت زینب نے اپنے شوہر العاص کے فدیہ میں اپنا وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ نے شادی کے وقت ان کو دیا تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور صحابہ سے فرمایا اگر مناسب سمجھو تو اس ہار کو واپس کر دو اور اس قیدی کو چھوڑ دو اسی وقت تسلیم اور انقیات کی گردنیں خم ہو گئیں قیدی بھی رہا کر دیا گیا اور ہار بھی واپس ہو گیا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابولاص سے یہ وعدہ لے لیا کہ مکہ پہنچ کر زینب کو مدینہ بھیج دیں ابوالاض نے مکہ پہنچ کر زینب کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور اپنے بھائی کینہ بن ربیع کے ہمراہ روانہ کیا کینانا نے عین دوپہر کے وقت حضرت زینب کو اونٹ پر سوار کرایا اور ہاتھ میں تیر کمان لی اور روانہ ہوئے آپ کی صاحبزادی کا حل اعلان مکہ سے روانہ ہونا قریش کو بہت شاق معلوم ہوا چنانچہ ابو سفیان وغیرہ نے راہ میں آ کر اونٹ کو روک لیا اور یہ کہا کہ ہم کو محمد کی بیٹی کو روکنے کی ضرورت نہیں لیکن اس طرح اعلانیہ طور پر لے جانے میں ہماری ذلت ہے مناسب یہ ہے کہ اس وقت تو مکہ واپس چلو اور رات کے وقت لے کر روانہ ہو جاؤ کینانا نے اس کو منظور کیا الغرض کنانا مکہ واپس آ گئے اور دو تین راتیں گزرنے پر شب کو روانہ ہوئے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث اور ایک انصاری کو حکم دیا کہ تم جا کر مقام بدن یاجج میں ٹھہرو جب زینب آ جائیں تو ان کو اپنے ہمراہ لے آنا یہ لوگ بتنے یاجج پہنچے اور ادھر سے کینانہ بن ربیع آتے ہوئے ملے کینانا وہیں سے واپس ہو گئے اور زید بن حارثہ ماں اپنے رفیق صاحبزادی کو لے کر مدینہ روانہ ہوئے جنگ بدر کے ایک ماہ بعد مدینہ پہنچی صاحبزادی آپ کے پاس رہنے لگیں اور العاص مکہ میں مقیم رہے فتح مکہ سے قبل العاص بغرض تجارت شام کی طرف روانہ ہوئے چونکہ اہل مکہ کو آپ کی امانت و دیانت پر اعتماد تھا اس لیے اور لوگوں کا سرمایہ بھی شریک تجارت تھا شام سے واپسی میں مسلمانوں کا ایک دستہ مل گیا اس نے تمام مال و متا ضبط کر لیا اور ابو العاص چھپ کر مدینہ حضرت زینب کے پاس آ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے تو حضرت زینب نے عورتوں کے چبوترے سے آواز دی اے لوگوں میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا اے لوگوں کیا تم نے بھی سنا ہے جو میں نے سنا لوگوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی کہ محمد کی جان اس کے ہاتھ میں ہے مجھ کو اس کا مطلق علم نہیں جو اور جس وقت تم نے سنا وہی میں نے سنا تحقیق خوب سمجھ لو کہ مسلمانوں میں کا ادنا سے ادنا اور کمتر سے کمتر بھی پناہ دے سکتا ہے اور یہ فرما کر صاحبزادی کے پاس تشریف لے گئے اور یہ فرمایا کہ اے بیٹی اس کا اکرام کرنا تو اس کے لیے حلال نہیں یعنی تو مسلمان ہے اور وہ مشرق اور کافر اور اہل سریہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم کو اس شخص یعنی ابولاس کا تعلق ہم سے معلوم ہے اگر مناسب سمجھو تو ان کا مال واپس کر دو ورنہ وہ اللہ کا عطیہ ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمایا ہے اور تم ہی اس کے مستحق ہو سنتے ہی صحابہ نے کل مال واپس کر دیا کوئی ڈول لاتا تھا اور کوئی رسی کوئی لوٹا اور کوئی چمڑے کا ٹکڑا غرض یہ کہ کل مال ذرہ ذرہ کر کے واپس کر دیا ابوالعص کل مال لے کر مکہ روانہ ہوئے اور جس جس کا حصہ تھا اس کو پورا کیا جب شرکاء کے حصے دے چکے تو یہ فرمایا اے گرو قریش کیا کسی کا کچھ مال میرے ذمے باقی رہ گیا ہے جو اس نے وصول نہ کر لیا ہو قریش نے کہا نہیں بس اللہ تجھ کو جزائی خیر دے تحقیق ہم نے تجھ کو وفادار اور شریف پایا کہا پس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں میں اب تک فقط اس لیے مسلمان نہیں ہوا کہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ میں نے مال کھانے کی خاطر ایسا کیا ہے جب اللہ نے تمہارا مال تم تک پہنچا دیا اور میں اس ذمہ داری سے سبق دوش ہو گیا تب مسلمان ہوا بعد ابو العاص رضی اللہ عنہ مکہ سے مدینہ چلے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت زینب کو آپ کی زوجیت میں دے دیا انہی قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے جن کو کاب بن عمر ابوالیوس نے گرفتار کیا تھا حضرت عباس قوی اور جسیم تھے ابوالیوسر رضی اللہ عنہ نحیف الجسم اور ضعیف اور کثیر القامت تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو یسر تو نے عباس کو کیسے گرفتار کیا ابو یسر نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک شخص نے میری امداد کی کہ جس کو میں نے کبھی نہ اس سے پہلے دیکھا نہ بعد میں اور اس کی حیت ایسی اور ایسی تھی آپ نے فرمایا لقد آنا کا علیہ ہی ملک کریم تحقیق ایک محترم فرشتے نے تیری امداد کی حضرت عباس کی بندش ذرا سخت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عباس کی کراہ سنی تو نیند اڑ گئی انصار کو جب اس کا علم ہوا تو آپ کی گرہ کھول دی اور مزید برآں یہ درخواست کی کہ اگر حضور اجازت دیں تو ہم اپنے بھانجے عباس کا فدیہ چھوڑ دیں آپ نے یہ جواب دیا خدا کی قسم اس سے ایک درہم بھی نہ چھوڑو حضرت عباس سے جب فدیے کا مطالبہ کیا گیا تو اپنی ناداری کا عذر کیا آپ نے فرمایا اچھا وہ مال کہاں ہے جو تم نے اور تمہاری بیوی ام فضل نے مل کر دفن کیا تھا حضرت عباس سنتے ہی حیران رہ گئے اور عرض کیا بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں میرے اور ام فضل کے سوا کسی کو بھی اس کا علم نہ تھا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس پر سو اوقیہ اور عقیل ابن ابی طالب پر اسی اوقیہ فدیہ لگایا تمام قیدیوں میں سب سے زائد فدیہ حضرت عباس کا تھا حضرت عباس نے عرض کیا کہ کیا آپ نے قرابت کی وجہ سے میرا فدیہ اس قدر زائد تجویز کیا ہے یعنی قرابت کا اقتصاد تو یہ تھا کہ آپ میرے فدیے میں تخفیف فرماتے لیکن بجائے تخفیف کے آپ نے میرے فدیے کی مقدار سب سے زائد کر دی اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اُہن بیو پیمنسی ادیپ ملونی پوچھنی پیل پوری ہین آپ ان قیدیوں سے کہہ دیجئے جو آپ کے قبضے میں ہیں کہ تم اس فدیے پر کچھ افسوس نہ کرو اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کچھ بھلائی دیکھے گا یعنی دل سے اسلام لے آئیں گے تو جو تم سے لیا گیا ہے اس سے کہیں زائد اور بہتر تم کو عطا فرما دے گا اور تمہاری مغفرت بھی فرمائے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ بعد میں فرمایا کرتے تھے کاش مجھ سے اس وقت کئی گنا زیادہ فدیہ لے لیا جاتا حق چلّہ اعلیٰ نے جتنا مجھ سے لیا اس سے بہتر اور زائد مجھ کو دے دیا سو اوقیہ کے بدلے میں سو غلام عطا فرمائے جو سب کے سب تاجر ہیں یہ وعدہ حق تعلیٰ نے دنیا ہی میں پورا فرما دیا دوسرا وعدہ مغفرت کا تھا اس کا میں امیدوار ہوں اسیران بدر میں نوفل بن حارث بھی تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ دینے کو کہا تو یہ جواب دیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں جو فدیہ میں دے سکوں آپ نے فرمایا وہ نیزیں کہاں ہیں جو تم جدہ میں چھوڑ آئے ہو نوفل نے کہا بخدا اللہ کے بعد میرے سوا کسی کو بھی ان کا علم نہیں میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں نوفل نے وہ نیزے فدیہ میں دے دیے جن کی تعداد ایک ہزار تھی آپ نے حضرت عباس اور نوفل کے درمیان رشتہ مواخات قائم فرمایا اور زمانہ جاہلیت میں بھی دونوں آپس میں دوست تھے اور تجارت میں شریک رہتے تھے عمر بن وہب جمحی اسلام کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھا مکہ کے زمانے قیام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو ایزائیں پہنچائی تھیں قیدیوں میں اس کا بیٹا وہب بن عمر بھی تھا ایک دن عمیر بن وہب اور صفوان بن عمیہ حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے صفوان نے مقتولی نے بدر کا تذکرہ کر کے کہا کہ اب زندگی کا مزہ نہیں رہا عمیر نے کہا ہاں خدا کی قسم سرداران قریش کے قتل ہو جانے کے بعد حقیقت میں زندگی کا مزہ ہی جاتا رہا اگر میرے ذمہ قرض اور بچوں کا فکر نہ ہوتا تو ابھی جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر آتا صفوان بہت خوش ہوا اور کہا تیرا قرض اور اہل و عیال کی خبر گیری سب میرے ذمہ ہے اور اسی وقت صفوان نے تلوار سے عقل کرائی اور زہر میں بچا کر عمیر کو دی عمیر مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی کے دروازے پر اونٹ ٹھہرایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمیر کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ کسی ناپاک ارادے سے آیا ہے اسی وقت حضرت عمر نے اس کی تلوار کا پرتلہ پکڑ لیا اور کھینچتے ہوئے آپ کے سامنے لا کھڑا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا اسے چھوڑ دو اور عمر سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو عمر نے کہا اپنے قیدی کو چھڑانے آیا ہوں آپ نے فرمایا سچ کہوں کیا اس لیے آئے ہو سچ بتلاؤ کہ تم نے اور صفوان نے حاتیم میں بیٹھ کر کیا مشورہ کیا تھا عمر نے گھبرا کر کہا میں نے کیا مشورہ کیا تھا آپ نے فرمایا تو نے میرے قتل کا ذمہ لیا ہے اس شت پر کہ صفوان تیرے اہل و عیال کی خبر گیری کرے اور تیرا قرض ادا کرے عمر نے کہا میں <سلام> <سلام> گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اس واقعے کا سوائے میرے اور صفوان کے کسی کو علم نہ تھا بس اللہ ہی نے آپ کو اس کی خبر دی بس ایمان لایا میں اللہ اور اس کے رسول پر ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ عمیر نے یہ کہا قسم ہے اللہ کی میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی نے آپ کو اس واقعے کی اطلاع نہیں کی بس شکر ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھ کو اسلام کی ہدایت دی اور مجھ کو یہاں کھینچ کر لایا اور اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اپنے بھائی کو دین کی باتیں سمجھاؤ اور قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی چھوڑ دو اسی وقت قیدی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اللہ کے نور کے بجھانے کی بہت کوشش کی اور جن لوگوں نے اللہ ازل کے دین کو قبول کیا ان کو طرح طرح سے ستایا اب مجھ کو اجازت دیجیے کہ مکہ جا کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو بلاؤں اور اسلام کی دعوت دوں شاید اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ کے دشمنوں کو ستاؤں جیسا کہ اس سے قبل اللہ کے دوستوں کو ستایا آپ نے اجازت دی عمیر مدینہ سے روانہ ہوئے اور صفوان بن عمیہ لوگوں سے یہ کہتا پھرتا تھا اے لوگوں چند روز میں میں تم کو ایسی بشارت سناؤں گا جو تم کو بدر کا صدمہ بھلا دے گی اور ہر وارد و صادر سے عمیر کی خبریں دریافت کرتا رہتا تھا یہاں تک کہ عمیر کی اسلام لانے کی خبر پہنچی صفوان یہ خبر سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور قسم کھائی کہ خدا کی قسم عمر سے بات بھی نہ کروں گا اور نہ اسے کبھی کوئی نفع پہنچاؤں گا عمر مکہ پہنچے اور دعوت اسلام میں مصروف ہو گئے بہت سے لوگ آپ کی وجہ سے مسلمان ہو گئے